بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آفتاب کی روشنی کی قسم اذا سجا اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے ما ودعك ربك وما قلا اے نبی تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہیں تم سے ناراض ہوا۔ وللآخرۃ خیرٌ لک من الاولٰی ارت اخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ ولسوف یعطیک ربک فترضٰی اور تمہارا پروردگار تمہیں ان قریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ الم یجدک یتیمًا فأواہ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَاه اور تمہیں رستے سے نواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَاه اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وہی کا بیان کرتے رہنا